وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادع الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه عنها فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا قلفه بإقامة البينة فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به بھائی شفے کے مسائل ہم نے پڑھنا شروع کیے تھے شوفہ کس کو کہتے تھے میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ یہ زمین کی جائیداد کا مالک ہونا ہے مشتری پر جبرن اسی کے سمن کے مثل کے بدلے میں سمجھ میں آیا بھائی ایک آدمی کی مسن زمین ہے دوسرے آدمی کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس نے اپنی زمین بیچی تو کسی شخص کو تو جو پڑوسی ہے اس کو حق ہے کہ وہ مشتری کو اسی کے مثل سمند دے کر جبرن اس سے زمین کو لے لے بھئی جبرن کیا کرے زمین کو لے لے بھئی تو شفا کا عربی زبان میں شفا کا معنی ہے ملانا ملانا تو دیکھو یہاں بھی کیا کرتا ہے شفیع جبرن دوسرے کی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ ملا لیتا ہے یعنی اسے جبرن خرید کر اپنی زمین کے ساتھ ملا لیتا ہے اور میں نے بتلایا تھا یہاں تین قسم کے آدمی ہیں جن کو شفے کا حق ہوتا ہے بھائی پہلا خلید کہلائے گا دوسرا شریک تیسرا یاد خلیز کس کو کہتے تھے جو نفس مبیعہ میں شریک ہو ایک زمین ہے میرے اور بس کے درمیان مشترکہ ہے تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خلیج ہوئے اور دوسرا شریک تھا شریک کس کو کہتے تھے جو حق مبیعہ میں شریک ہو یعنی راستہ دونوں کا ایک ہوانا ہو اور میں نے بتلایا تھا مثلا گلی بند ہے آگے سے دونوں کے گھر آ رہی کی طرف آئی ہے گلی لیکن آگے سے بند ہے اگر گلی آگے سے باندھ نہیں تھی تو یہ عام راستہ ہے یہ اب حق مبیع میں شرکت یا نہیں ہے اس میں تو سارے لوگوں کا حق ہے بھائی سب لوگ گزر سکتے ہیں وہاں سے بھائی کوئی روک نہیں سکتا کسی کو اور تیسرا تھا جار بائیج کہ جس کی زمین کی حد دوسرے کی زمین کی حد کے ساتھ ملی ہوئی ہو گئی اور بتلایا تھا سب سے پہلے شفے کا حقدار کون ہے <سرخ> خلید ہے خلیت فی نفس المبیع اس کے بعد اگر وہ شفا نہ کرے چھوڑ دے پھر کسے شفے کا حق ہے <سر> شریفی <سر> <شرح> حقل مبیاق ہو بھائی اگر وہ بھی شفے کو چھوڑ دے نہیں کرتا تو پھر کس کا حق ہے <سر> جار کا پڑوسی کا پھر حق ہے بھائی اور میں نے بتلایا تھا یہاں تین طلب ضروری ہیں تین قسم کی طلب پہلی طلب کیا کہلاتی ہے طلب محاسبت بھائی کہ جس مجلس میں علم ہو اسی مجلس کے اندر فوراً کیا کہے کہ میں شفا طلب کرتا ہوں سمجھ میں آیا کوئی ایسے لفظ ذکر کر دے جس سے طلب شفا کا پتہ چلے بھائی پھر یہ طلب محاسبت ہے اس کے بعد پھر کیا ضروری ہے طلب اٹھار ضروری ہے کہ دو گواہ لے جائے اور اگر زمین ابھی بائے کے قبضے میں ہے بے تو کر چکا ہے لیکن ہے کس کے قبضے میں بائے, بائے, بائے, بائے, بائے کے قبضے میں ہے تو بائیں پر دو گواہ پیش کر دے کہ اس نے زید کو زمین بیچی ہے اور میں نے اس کا شفیع ہوں اور میں نے اس کا شفا طلب کیا تھا اور اب بھی تمہیں گواہ بناتا ہوں اور اس کا شفا طلب کرتا ہوں بھائی اور اگر بائیں کیا کر چکا ہے زمین مشتری کے حوالے کر چکا ہے بھائی تو پھر بے کرتے مالک کون بن گیا تھا زمین کا مشتری صرف بائیں کا قبضہ تھا اور اب تو بائیں کا قبضہ بھی نہیں ہے مشتری کے حوالے وہ زمین کر چکا ہے تو بائیں اجنبی ہو چکا اب بائیں پر گواہ پیش کرنا اب نہیں درست بھائی اب نہیں گواہ بائیں پر پیش بلکہ اب کس پر کر سکتا ہے صرف مشتری مجھنی. یا اس زمین پر بھئی تو ان پر بھی گواہ پیش کر سکتا ہے یہ طلب تقریر تھی کیا کہلاتی ہے طلب مجھنی. طلب تقریر یا طلب اشحاد بئی اور تیسرا ہے طلب اخذ بھائی کہ پھر قاضی کے پاس جائے گا بھائی اور اب طلب کرے گا کہ زمین میرے حوالے کی جائے بھائی تو یہ تین طلبیں ضروری ہیں بھائی جی اور یاد رکھیں شوفے کا ثبوت بے کے بعد ہوتا ہے بے سے پہلے شوفے کا ثبوت نہیں ہے سبوت نہیں ہے اگر ایک شخص کا ارادہ ہے زمین بیچنے کا اس کا پڑوسی کہتا ہے آپ بیچ دو بے شک زمین میں شفا نہیں کروں گا میں شفا چھوڑتا ہوں بھائی اس نے تو پہلے کیا کہہ دیا میں شفا چھوڑتا ہوں تو کیا شفا چھوڑنے کا کہہ دیگا تو شفا باطل ہوا اس کا کہتے ہیں نہیں ابھی تو شفا ثابت ہی نہیں ہوا شفا تو ثابت ہی کب ہوگا بہ کے بعد ثابت ہوگا تو اس بے کے بعد آپ کو کہتا ہے میں شفا چھوڑتا ہوں تو اب حق کے شفا اس کا باطل ہو گیا اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ شفا صرف غیر منقولی جائداد کے اندر جائز ہے منقولی چیزوں کے اندر شفا مائے نہیں, مائے نہیں مائے ہو سکتا اور نیز یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ شفے کے اندر ضروری ہے کہ وہ جائیداد یا وہ زمین جو ہے کسی ایوز کے بدلے ہو اور وہ عیوز کیا ہونا چاہیے مائے مال مائے ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ نے پھر شفا کر کے اس زمین کو لینا ہے تو مال ہوگا تو آپ کیا کر سکیں گے زمین وہ دے کر اس کا مثل دے کر اس زمین کو لے سکیں گے آج ہم طلب افز کے بارے میں پڑھیں گے تفصیل پہلے سمجھ لو بھائی بھائی آپ قاضی ہیں بھائی قاضی آپ کے پاس ایک شفی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ قاضی صاحب قاضی صاحب یہ فلاں جگہ پر زید نے فلاں مکان بیچا ہے اور زید نے مکان عمر کے ہاتھ بیچا ہے اور اس کے ساتھ والا مکان میرا ہے اور میں اس میں اس پر میں اس پر شفا کرتا ہوں میں اس کا شفیح ہوں بھائی میں نے طلب مواسبت بھی کی تھی اور طلب اشہاد یا طلب تقریب بھی میں کر چکا ہوں اب میں طلب اقد کے لیے آیا ہوں وہ زمین میرے حوالے کر دی جائے بھائی وہ زمین میرے حوالے کر دی جائے تو آپ قاضی ہیں بھائی آپ فوراً کیا کہیں گے کہ بھائی پہلے اس زمین کا حدود دربا بیان کرو کس زمین کی تم بات کر رہے ہو بھائی کس زمین کا دعویٰ کر رہے ہو کس کو تم لینا چاہتے ہو تو یاد رکھو پہلے حدود دربا پوچھا جائے گا بھائی آپ فازی آپ کے پاس دن رات لوگ شفے کے مسائل لے کر آئیں گے تو آپ پورے شہر کو تو آپ نہیں جانتے نا نہ, آپ نے سارے شہر کو دیکھا ہوا ایک ایک جگہ کو تو اب ضروری ہے کہ کیا کریں اس سے حدود دربا, حدود پوچھی جائیں بھائی کہ کہاں کی زمین ہے کس جگہ پر ہے بھئی? کون سا علاقہ ہے کون سا محلہ ہے اگلی طرف کس کی وغیرہ یہ ساری تفصیل پوچھیں گے تاکہ زمین متعین ہو جائے متعین تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بھائی ورنہ تو مشغول کا دعویٰ لازم آئے گا اور مشغول دعویٰ تو صحیح نہیں ہے بھائی سورج سمجھ میں آ تو اب آپ نے اسے کیا, کیا بھائی خود و دربا پوچھی بھائی کہ کون سی جگہ پر ہے زمین کس قسم کی ہے زمین ہے باغ ہے کیا چیز ہے اور اس کے دائیں طرف کس کی زمین ہے یا کیا چیز ہے اس کے بائیں طرف کیا چیز ہے کہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے وغیرہ یہ ساری تفصیل پوچھ لی اب زمین متعین ہو گئی کیا ہو گئی اب زمین متعین ہو گئی بھائی تو شفیع بھائی آپ کے پاس آیا اور اس نے طلب اخذ کی تو اب آپ کیا کریں گے زمین کا محل وقوع سب سے پہلے پوچھیں گے تاکہ دعوی مجبور لازم نہ آئے بھائی پہلے وہ زمین تو معلوم ہو جائے بھائی زمین معلوم ہو جائے خود پوچھ لیا سارا تفصیل ساری معلوم ہو گئی پتا چل گیا کون سی زمین ہے جس کو یہ لینا چاہتا ہے بھائی شفے کے ذریعے اس کے بعد اب پوچھا جائے گا شفے کے سبب کے بارے میں بھائی تم کیسے شفا کرتے ہو بھائی پھر وہ بتلائے گا کہ میں کیا ہوں پڑوسی ہوں ساتھ والی زمین میری ہے وہ سبب بیان کرے گا بھائی تو وہ اس زمین کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کی وجہ سے وہ شفا رہا ہے مسئلہ وہ کہتا ہے میں کیا ہوں پڑوسی ہوں بھائی اب بھائی کیسے پڑوسی کہتا ہے جی اس کے جو مثلا دائیں طرف والی زمین ہے وہ میری ہے یا دائیں طرف والا جو گھر ہے وہ میرا ہے تو بھائی اس کے لیے بھی اب ثبوت چاہیے یا نہیں سبوت چاہیے کہ پتہ نہیں اس کا گھر ہے بھی یا اس کا گھر نہیں ہے تو چنانچہ پھر اس کے بعد بھائی جب اس نے کہا میرا ساتھ والا گھر ہے تو اب قاضی اس مداح علیہ سے پوچھے گا جس پر اس نے شفے کا دعویٰ کیا اس کو قاضی کے پاس لے کر آیا ہے بھئی قاضی اب اس کی طرح متوجہ ہو جائے گا اور پوچھے گا کہ بھئی یہ جو گھر ہے اس ساتھ والا کیا یہ واقعی اسی کا ہے اگر وہ کہہ دیتا ہے ہاں کہ وہ گھر واقعی ی کا ہے تو پھر بات آگے چلے گی بھائی اگر وہ کہتا ہے کہ انکار کرتا ہے اے وہ کہتا ہے مجھے علم ہی نہیں ہے تو پھر قاضی اس شفیع کی طرف متوجہ ہوگا اور اسے کہے گا کہ بھائی گواہ لے کر آؤ ثابت کرو گواہی کے ذریعے کہ وہ ساتھ والا گھر تمہارا ہے ساتھ والا گھر تمہارا ہے تو اگر وہ گواہی لے آتا ہے گواہ لے آتا ہے تو مسئلہ آگے چلے گا بھائی اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہیں تو پھر قاضی اس مدعا علیہ کی طرف متوجہ ہوگا جس کو یہ لے کر آیا ہے اور جس پر شفا کا دعویٰ کیا ہے بھائی اس کے پاس تو گواہی نہیں ہے تو دوسرے پر کیا آئے گی آپ اصل <سؤال> اب اس سے قسم لی جائے گی لیکن یہ قسم نہیں لی جائے گی کہ قسم اٹھاؤ یہ اس گھر کا مالک ہے یا گھر کا مالک نہیں ہے بلکہ یہاں علم پر قسم لی جائے گی تم قسم اٹھاؤ کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ ساتھ والا گھر اس کا ہے علم پر قسم لی جائے گی سورج سمجھ میں آگئی کیونکہ وہ ملک تو گھر دوسرے کی ہے تو وہ یقینی طور پر کوئی بات کر سکتا ہے نہیں وہ یقینی طور پر قسم اٹھا ہی نہیں سکتا کہ گھر یہ واقعی اس کا ہے یا نہیں ہاں اپنے علم پہ قسم اٹھا سکتا ہے کہ میرے علم میں یہ بات ہے یا میرے علم میں یہ بات نہیں ہے بھائی اچھا اگر وہ انکار کر دیتا ہے قسم سے تو اب بات آگے چلے گی بھائی سب سے پہلے آیا بھائی کیا کیا اس نے شفے کا دعویٰ کیا تو قاضی سب سے پہلے کیا کرے گا حدود اربا پوچھے گا مکان کہاں پر ہے کس جگہ پر زمین ہے کس محلے میں ہے کس علاقے میں ہے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کس کی زمین ہے ساری تفصیل تاکہ کہ متعین ہو جائے یہ والا ٹکڑا زمین کا ہے اس کی یہ بات کر رہا ہے اچھا جب حدود اربے کا پتہ چل گیا تو اس کے بعد ہم نے پوچھیں گے بھئی سبب کے بارے میں تم طرح اس زمین پر شفا کر سکتے ہو کیا وجہ ہے, ہے, ہے. پڑوسی ہوں اب ساتھ والی زمین کہہ رہا ہے میری ہے تو اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے چنانچہ سب سے پہلے قاضی کس کی طرح متوجہ ہو جائے گا مطالعہ کی طرح متوجہ ہو جائے گا اور اسے پوچھے گا کہ بھائی کیا یہ واقعی ساتھ والا گھر یہ شفیع کا گھر ہے یہ اسی کی ملکیت میں ہے اگر وہ اقرار کر لیتا ہے تو بات آگے چلے گی اگر وہ اقرار نہیں کرتا تو پھر کیا کیا جائے گا شفیع سے کیا طلب کی جائے گی گواہی طلب کی جائے گی بینا قائم کرو کہ یہ ساتھ والا گھر تمہارا ہے تم اس کے مالک ہو اگر وہ بہینہ قائم کر دیتا ہے پھر بات آگے چلے گی اگر نہیں کر سکا بھیا نہیں ہے اس کے پاس تو پھر قاضی اب قسم لے گا کس سے مدعا والے اور کس بات پر قسم لی جائے گی اس کے علم پر قسم لی جائے گی کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ, یہ اس شخص کی زمین ہے یہ اس کا مالک ہے بس اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے پھر بات آگے چلے گی مولانا معلوم ہوا ثابت ہو گیا اس نے قسم سے انکار کر دیا بھائی قسم نہیں کھا رہا تو معلوم ہوا ساتھ والا گھر کس کا ہے شفیق ہے تو, تو تین صورتیں ہیں بھائی اگر مطالعے نے اقرار کر لیا کہ یہ ساتھ والا گھر اسی کا ہے پھر تو بینا کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں اگر اقرار نہیں کرتا پھر بینا کی طرف جائیں گے اگر بہینا اس نے قائم کر دی پھر اسے اب مطالعے کو قسم دینے کی ضرورت بات آگے چل پڑے گی لیکن اگر بہینا سے عاجز آیا تو پھر اب مطالعے سے کیا لی جائے گی قسم لی جائے گی اور بات آگے چل پڑے گی بھائی سورج سمجھ میں آئی اس کے بعد اب قاضی ثبوت شفا کے بارے میں پوچھے گا بھائی شفا کس کی وجہ سے آیا کرتا ہے شفا کا سبب کیا ہوتی ہے کیا ہے ہے کیا ہے ہےش اب اس مدالے سے پوچھے گا کہ کیا تم نے یہ زمین اگر وہ بائے ہے تو پوچھے گا کیا تم نے یہ زمین بیچی ہے یا اگر مشتری کو لے کر آیا ہے مشتری سے پوچھے گا کیا تم نے وہ زمین خریدی ہے اگر وہ اقرار کر لیتا ہے تو قاضی اب اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا شفے کا کیا کر دے گا اور اگر وہ انکار کرتا ہے میں نے بیچی ہی زمین یا میں نے خریدی ہی زمین تو اب ہی دوسرے کو کہا جائے گا بہینہ قائم کرو کیا کرو بینہ قائم کرو یہ بینہ قائم کر دے گا تو پھر بھی ثابت ہو گیا کہ زمین بیچی گئی ہے اور اب اس کے حق میں کیا کر دیا جائے گا شفے کا فیصلہ کر دیا جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی سب سے پہلے آپ دوبارہ خلاصہ سب سے پہلے سازی کس کے بارے میں پوچھے گا اردو تربا کے بارے میں تاکہ مشغول کا دعویٰ لازم آئے اس کے بعد اب سبق کے بارے میں پوچھنا ہے کہ بھائی کیوں شفا کرتے ہو وہ کیا کہتا ہے ہیں ساتھ والا تھار میرا ہے تو آپ اس کے لیے ثبوت چاہیے ساتھ والا گھر اس کا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے کس سے پوچھے گا خاضی مطالعے سے پوچھے گا ہاں بھئی یہ ساتھ والا گھر اس کا ہے یا اس کا نہیں اگر وہ اقرار کر دیتا ہے تو بات ثابت ہو گئی لیکن اگر وہ اقرار نہیں کرتا پھر کیا کریں گے شفیع یعنی مشاعر سے کیا کریں گے گواہ طلب کریں گے اگر وہ گواہ قائم کر دیتا ہے بات ثابت ہو گیا آگے چلیں گے لیکن اگر وہ گواہ بھی نہیں قائم کر سکا تو پھر کیا کریں گے مدعا علیہ سے اس کے علم پر قسم لی جائے گی وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو پھر بات آگے چلے گی اور انکار کر دیا اس نے بیانہ قائم کر دی یا اس نے اقرار کر لیا تھا تو ثابت ہو گیا یہ سات والا گھر اس کا ہے اب پوچھا جائے گا بیع کے بارے میں کیونکہ بیع ہوئی ہوگی تو شوفہ کا بھی ثابت ہوگا اس کے لیے ورہاں شوفہ تو ثابت ہی تو اب بیع کے بارے میں پوچھا جائے گا مدعا علیہ سے کہ تھی کیا زمین بیچی ہے وہ بلی یا زمین خریدی ہے یا نہیں خریدی بھائی اگر وہ ان اقرار کر لیتا ہے تو پھر تو بات واضح ہو گئی بھائی مکان کا حدود دربہ بھی پتا چل گیا یہ بھی پتا چل گیا یہ اس کا پڑوسی ہے اور یہ بھی پتا چل گیا کہ مدالیہ نے اس زمین کو بیچا یا خریدا ہے تو اب سوفے کا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر وہ بیع و شیر سے انکاری ہے تو پھر کیا کیا جائے گا دوسرے سے گواہ طلب کیے جائیں گے شکی سے بھائی کہ تم کیا تم شوفے کا دعوی کرنے آئے ہو اور شفا تو آیا کرتا ہے بے کے بعد تو پہلے بے پر گواہ پیش کرو پتہ تو چلے اس چیز بکی بھی ہے یا نہیں تو وہ گواہ پیش کر دیتا ہے اب بھی سارا کچھ ثابت ہو گیا تو اب اس کے حق میں کس چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا شفے کا فیصلہ کر دیا جائے گا یہی بات اب صاحب کو دوری بیان کر رہے ہیں دیکھیے بھائی وہ اضاط دمد شفیع اور عید بس جب آیا شفیع اور جب آیا شفیع قاضی کے پاس فدار شیرا بس اس نے دعوی کیا شیرا چیز کے یعنی شیرا کے زمین شخص نے خریدی ہے مثلا مشتری کو لے کر آیا ہے بھائی کس کو مشتری کو مثلا لے کر آیا اس نے زمین خریدی ہے وقالہ بد شفا اور کس کو طلب کیا شفا طلب کیا تو پوچھے گا قاضی مدا علی سے اور وہ اس وقت کون ہے بھائی اس وقت مثلا مشتری کو لے کر آیا تو قاضی اس سے پوچھے گا بھائی ہاں بس یہاں پر مشتری بناؤ آگے بائیں الگ سورت آ رہی ہے में بائے میں بھی یہی چیزیں ہوں گی لیکن وہاں تھوڑا سا تھوڑا سا فرق ہے وہ آگے بیان ہوگا تو یہاں مطالعے مشتری کو ہی رکھو بھائی تو یہ جب آج دوبارہ سنو بھائی تقدم ہے <الْقَاضِي> شفی اور قاضی جب شفیع آیا قاضی کے پاس شیرا آپس اس مدالے کی شرا کا خریدی ہے یا وہ گھر خریدا ہے قزی پوچھے گا کس سے پوچھے گا مدا مدا لہ سے وہ کون ہے یہاں پر ہے اس سے پوچھے گا انہ داری ہا زمین کس کو راجے ہے دار اس گھر کے بارے میں پوچھے گا جس کی وجہ سے یہ شخص کیا کر رہا ہے آمد. بھائی حدود ربا ہو کس بات صاحب خدوری نے نہیں ذکر کی میں نے بتلا حدود بھی پوچھے اس کے بعد کی باتیں ذکر کر رہے ہیں بھائی اب کس چیز کے بارے میں پوچھنا تھا سب سے پہلے حدود تھا اس کے بعد سبب کے بارے میں پوچھنا تھا پھر اس کے بعد سبب کے بارے میں کہ ساتھ والا گھر اس کا ہے بھی یا اس کا اس کے بعد کیا پوچھنا تھا جی پھر اسے پوچھا جائے گا تم نے زمین خریدی ہے یا نہیں خریدی تو اب یہ وہ دوسرا جو تھا کہ اب پوچھ رہا ہے اس گھر کے بارے میں یہ ساتھ والا گھر اس کا ہے یا اس کا گھر نہیں ہے جس کی وجہ سے شفا کر رہا ہے تو پوچھے گا قاضی مدعا سے آنہا اس گھر کے بارے میں یعنی جس کی وجہ سے شفی شفا کر رہا ہے کہ یہ گھر واقعی اس کا ہے اگر اس کا ہوگا تو شفے کا حق ہوگا ورنہ شفے کا حق نہیں فہینا اگر اعتراف کر لیا کس نے اعتراف کیا مشتری نے اعتراف کر لیا یعنی بمل کی ہی اس شفیع کی کے مالک ہونے کا اللہ یشفا بھی اس زمین کا جس کے ذریعے وہ کیا کر رہا ہے شفا اس زمین یا اس گھر کے بارے میں جس کے ذریعے وہ کیا کر رہا ہے قاضی سے پوچھے گا بھائی یہ سات والا گھر اس کا ہے اگر وہ کیا کہہ دیتا ہے ہاں واقعی یہ ساتھ تو ٹھیک اور اگر ایسا نہ ہو کل لفا ہو البینتی تو مکلف بنائے گا قاضی کس کو مکلف بنائے گا بری قامت البینتی بینا قائم کرنے کا شفیع کو بینا کس سے طلب کرنی تھی بھائی اس نے اعتراف کر لیا پھر تو بات ٹھیک ہے بینا کی طرف نہیں جائیں گے اگر اس نے اقرار نہیں کیا کہ یہ ساتھ والا گھر کس کا ہے شفیق ہے تو اب شفیق کو ثابت کرنا پڑے گا یہ ساتھ والا گھر میرا ہے تو اس سے کیا طلب کی جائے گی تو کہتے ہیں بھائی اللہ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی وہ اقرار نہ کرے مدعال تو قاضی مکلف بنا دے گا مدعی کو یعنی شفیہ کو اقامت البینہ بینا کے قائم کرنے کا فَإن عاجز عن اگر وہ عاجز آ تو قی قسم لے گا مشتری سے بِاللَّهِ کے یہ قسم اٹھائے کہ بلا وہ نہیں جانتا کہ انحو مالک ان کی یہ شفی جو ہے یہ مالک ہے لذیذ اس آخار کا اس جائیداد کا زکارا ہو جس کو اس نے ذکر کیا تم قسم اٹھاؤ کہ تم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے یہ اس ساتھ والے گھر کا مالک ہے بھائی ساتھ کیا مانا ساتھ وہ ذکر کیا کہتے ہیں یعنی وہ کیا کر رہا ہے شفا کر رہا ہے اس نے کیا قسم سے انکار کیا نلا نکلا ان کو نکولن اس کا معنی ہوتا ہے قسم سے انکار کرنا عَنِ پس اگر اس نے انکار کیا قسم سے اوقامت لش شفیع بہینہ تو قائم ہو گئی شفیع کے لیے کوئی بہینہ یعنی اس نے بینہ قائم کر دی یہ دونوں صورتوں میں بھائی اب بات آگے چل پڑے گی تین صورتیں آ گئی وہ اعتراف کر لیتا ہے یہ سات والا گاریج کیا ہے پھر بھی بات آگے اعتراف نہیں کیا تو بہینہ لے لی بہینہ ثابت ہو گیا بات آگے چل پڑی اگر بہینہ نہیں ہے تو پھر اسے قسم لے لیجئے گی اس نے قسم سے انکار کیا پھر بھی بات اگلے مرحلے میں آ گئے اب سا قاضی بھائی اب قاضی پوچھے گا کس سے پوچھے گا اس سے سآلہ القاضی مطالعے سے پوچھے گا قاضی حال ہالبتا کہ کیا اس نے خریدا ہے اسے یا نہیں اس زمین کو تم اس نے خریدا ہے یا نہیں فإن انکارا لبتیا اگر اس نے انکار کر دیا خریدنے کا مطالعہ کون ہے بھائی مشترین مشترین انکار کر دیا میں نے نہیں خریدی اگر اقرار کر لیتا ہے پھر تو بات واضح ہے پھر بہینہ کی طرف نہیں جائیں گے بھائی اور اگر انکار کر دیا قیل علی شفیع تو شفیع سے کہا جائے گا اقیم کیا بیینہ قائم کرو کروا اگر وہ عاجز آ بیینہ سے یعنی اس کے پاس کوئی بیینہ نہیں کوئی گوانی لا سکا اس مشتریہ تو قاضی قسم دے گا مش قسم لے گا قاضی مشتری سے کیا قسم لے گا بھائی پہلا مرحل دو, دو مرحلے گزر چکے ہیں پہلا مرحلہ تھا حدود اربے کے پوچھنے کا وہ صاحب قدوری نے ذکر نہیں کیا بھائی اب دوسرا مرحلہ کیا تھا کہ ساتھ والا گھر کس کا ہے شفیہ کا ہے وہ ثابت ہو چکا اب تیسرا مرحلہ آیا کہ بے ہوئی ہے یا بیع نہیں ہوئی اس کے بعد پھر فیصلہ ہونا ہے تو اب قاضی نے کیا کیا مشتری سے پوچھا تم نے خریدا ہے یا اس سات والی زمین کو خریدا ہے یا نہیں خریدا اگر وہ اقرار کر لے پھر تو بات بازیں ہو گئی فیصلہ ہو جائے گا اسی وقت شفے کا اور دوسرے کے حق میں اور اگر وہ کیا کر دیتا ہے انکار کر رہا ہے بھائی تو اب اس صورت کے اندر مدعی سے کیا طلب کی جائے گی بھائی مدعی کے ذمے کیا ہوتی ہے مدعی کے ذمے بہینا اور مدعا پر کیا تھی ہے قسم بھائی تو ہم تو پہلے ہی مسئلہ حل کر رہے تھے بہینا کی طرف بھی نہ جانا پڑے قسم کی طرف بھی نہ جانا پڑے ویسے قاضی نے اس سے پوچھ لیا بھائی. تم تسلیم کرتے ہو کہ تم نے یہ زمین خریدی ہے اس نے کیا کہا میں تسلیم نہیں <سلام> کرتا اب مولانا اب ایک مدعی ہے دوسرا منکر ہے اب وہ صورت آگے مدعی پر کیا آئے گی <سلام> بہینا اور منکر پر قسم آئے گی تو چنانچہ اسے کہے گا لاؤ بھائی گواہ پیش کرو کس چیز پر گواہ اس نے پیش کرنے ہیں کہ یہ اس نے زمین کیا ہے خریدی ہے بھائی مشتری کی بات چل رہی ہے اس نے یہ زمین خریدی ہے اور اگر بینا نہ پیش کر سکے پھر کیا کیا جائے گا پھر مشتری پر قسم آئے گی سمجھے اب وہی ذکر کر رہے ہیں مشتری کو قسم لے گا مشتری سے قاضی کیا قسم لے گا یاد رکھنا یہاں دو صورتیں ہیں دو قسمیں ہیں دو صورتیں ایک قسم تو یہ دی جائے اس کو تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے یہ زمین نہیں خریدی یاد رکھنا یہ جو بینا ہوتی ہے یہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے قاضی صاحب ایسا ہے اس کے لیے گواہ پیش کرتا ہے اور قسم کسی چیز سے انکار پر لی جاتی ہے پر؟ انکار لی جاتی ہے سمجھ میں آیا ہے تو آدم کے لیے قسم لی جاتی اور وجود کے لیے بہینا بھائی تو اب یہاں دیکھو ایک دعویٰ کر رہا ہے دوسرا انکار کر رہا ہے لہذا دعویٰ کرنے والے کی طرف سے کیا آئے گی بہیے اور بہینا کس پر آئے گی کسی چیز کے ثابت کرنے پر تو وہ یہ ثابت کر رہا ہے کس چیز کو ثابت کر رہا ہے اس وقت بیا کو اور دوسرا انکار, انکار تو اس سے قسم نفی پر لی جائے گی نفی پر کہ تم قسم اٹھاؤ تم نے یہ زمین ساتھ والی نہیں خریدی اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہیں میں نے نہیں خریدی بس اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو اس نے خریدی نہیں ہے یہ تو مدا لے نہیں اس پر شفا تمہارا کہاں سے ہوا ایک تو یہ صورت ہے کیا قسم ہم نے دیل لیے بھائی اس نے یہ زمین نہیں خریدی, نہیں خریدی دوسری صورت دوسری صورت اس سے یہ قسم لی جائے کہ تم قسم اٹھاؤ یہ تمہارے اوپر شفے کا مستحق نہیں ہے اس وجہ سے جو اس نے ذکر کی کیا قسم لے گا تم قسم اٹھاؤ کہ یہ تمہارے پر اس وجہ سے شفے کا مستحق نہیں ہے جو اس نے ذکر کی اس نے کیا ذکر کیا تھا پڑوسی ہوں میں کیا ہوں اس کا پڑوسی ہوں تو اب قسم اٹھاؤ بھائی یہ یہ جو وجہ ذکر کر رہا ہے یعنی میرا پڑوسی ہونا اس کی وجہ سے یہ مجھ پر شفے کا حقدار نہیں ہے شفے کا مستحق نہیں ہے بھائی یہ کیا وجہ ہے دو قسم کی قسمیں کیوں ذکر کی کہتے ہیں بھائی یہ قسمیں دو قسم پر ہیں لیکن بعض جگہ پر خرید پر قسم لی جائے گی اور بعض جگہ یہ شفے کا اس وجہ سے مستحق ہے یا شفے کا مستحق نہیں ہے اس بات پر قسم لیجئے وجہ یہ بھائی یاد رکھو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہمارے نزدیک شفے کا حق کتنی قسم کے لوگوں کو ہے بھائی اولن خلیبی نفر مبیع دوسرا شریک فی حق المبیع اور تیسرا جار تینوں کو شفے کا حق ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا امام شافی رحم اللہ کے نزدیک بھائی پہلے دو کو شفے کا حق ہے جار کو شفے کا حق ہی نہیں تو ان کے نزدیک خلیف فی نقیل المبیع وہ بھی شفا کر سکتا ہے شریق فی حق المبیع وہ بھی کیا کر سکتا ہے شفا لیکن جار سرے سے شفا کر ہی نہیں سکتا تو اب یہ دو قسم کی یہاں قسمیں ہیں اگر وہ صورت ہوئی جو ہمارے اور امام شافی رحم اللہ کے درمیان متفق عالیہ ہے جس میں ہم دونوں کا اتفاق ہے تو قسم لی جائے گی حاصل پر حاصل پر اور اگر اختلافی صورت ہوئی تو پھر قسم لی جائے گی سبق پر بھائی شفے کا سبب کیا ہے شفا کس وجہ سے آیا کرتا ہے بے کی وجہ سے کس کی وجہ سے شفے کا سبب ہے بے اور حاصل کیا ہے بے ہو جائے گی تو کیا حاصل ہوگا یہ ساتھ والا شوفے کا مستحق ہو جائے گا تو ایک قسم ہے سبب پر ایک قسم ہے حاصل پر سبب کیا ہے شوفے کا سبق کیا ہے اور جب بے ہوگی تو کیا حاصل ہوگا بے بے شوفے کا حق بھئی تو دو قسم کی قسمیں ذکر کر دی پہلی قسم میں کیا ذکر کیا تم قسم اٹھاؤ تم نے زمین کو نہیں خریدا یہ کس چیز پر قسم ہے بے, بے, بے, بے یعنی سبب پر کس چیز پر قسم ہے دوسری صورت میں کہہ رہا کہ قاضی خالص واللہ یہ اس وجہ سے جو اس نے ذکر کی اس وجہ سے یہ مجھ پر شوفے کا مستحق تو یہ کس چیز پر قسم دے رہا ہے یہ حاصل پر ہے یہ شفے کا حقدار نہیں تو قسم ہے ایک سبب پر ایک قسم ہے حاصل پر یاد رکھنا جب آپ قاضی بن جائیں تو یہ نہیں کہ آپ کیا ہے ہر جگہ حاصل پر قسم دیتے رہیں بلکہ بعض جگہ سبب پر قسم دی جائے گی اور بعض جگہ اگر ایسا مسئلہ ہوا ہمارا اور امام شافر ہم کا اتفاق ہے مسن شفا کرنے والا یا تو خلیف ہے یا شریک ہے خلیف کی نقصل مبی ہے یا شریف کی حق مبیح تو مبیح یہ تو متفقن اللہ ہمارے نزدیک بھی اس کو کیا ہوتا ہے شفے کا حق امام شافی رحمہ رحم اللہ کے نزدیک بھی کیا ہوتا ہے شفے کا حق, شفے حق, حق جی تو اب اس کو حاصل پر قسم دی جا سکتی ہے بھائی کیا قسم دی جا سکتی ہے کہ تم قسم اٹھاؤ یہ جو وجہ اس نے ذکر کی اس وجہ سے تمہارے اوپر شفے کا حق دار نہیں ہے اب اگر وہ شخص شافیائی شافعی, شافعی المسلک بھی ہوا پھر بھی یہ قسم تو نہیں اٹھا سکتا کیونکہ ان کے مسلک کے مطابق بھی یہ شخص یا جو خلیف ہے یا شریک ہے یہ تو شفے کا حقدار ہے کیونکہ خلیط اور شریک کو کیا ہوتا ہے شفے کا حق ہوتا, محب ہوتا محب محب ہے تو اب وہ قسم اٹھائے گا اگر خلیق یا شریک ہوا تو آپ کس پر قسم دے سکتے ہیں حاصل پر یہ تمہارے پر شفے تو تم قسم اٹھاؤ یہ تم پر شفے کا حقدار نہیں ہے تو اگر شف... شفیق کون تھا خلی یہ شفیق کون تھا تو اب حاصل پر قسم دے دو لیکن اگر یہ جار تھا اور جار تو مختلف انفی ہے جار میں ہمارے نزدیک شفا ہوتا ہے اور امام شافی الحمد کے نزدیک نہیں ہوتا تو اب حاصل پر قسم نہ دینا بھائی ورنہ ہو سکتا ہے یہ مدال ہے کون ہو شافی المسلک ہو یہ شافیر کے مسلک پر کیا کر لے قسم اٹھا لے بھائی آپ تو شفا کرنے چلے آپ تو جار تھے آپ کیا ہیں جار آپ قاضی اس کو کہتا ہے تم قسم اٹھاؤ یہ تم پر شفے کا حقدار نہیں ہے وہ قسم اٹھاتا قاضی صاحب بلّہ یہ مجھ پر یہ جو اس نے وجہ ذکر کی اس کی وجہ سے شفے کا حق حقدار تو قاضی فیصلہ کر دیتا ہے حالانکہ اس نے تو کس کے مذہب پر قسم اٹھا لی ان کے نزدیک تو واقعی جار کو شفے کا حق نہیں ہے تو اس بیچارے کا حق مارا گیا یا نہیں مارا گیا لہذا اس جو مختلف ان کی صورت ہو یعنی جار آئے تو قسم کس پر دے دو سبق پر کے تم قسم اٹھا تم نے زمین خریدی ہے یا خریدی اور اگر اگر مصفق نہ لے تو پھر کس پر قسم دے سکتے ہو حاصل پر گئے گیت پر چھپے کا حقدار آپ کو امام شافرم اللہ کے نزدیک کے حقدار ہے ہمارے نزدیک کے حقدار ہے تو آپ حاصل پر دے سکتے ہو بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی کہتے ہیں تو اس تخلاف مشتریہ تو قاضی قسم لے گا مشتری سے مبتا کہ کہ وہ قسم اٹھائے کہ اس نے نہیں بیچا نہیں خریدا بھائی خریدا کہ بلا ہی یہ قسم کے بلا جو ہے ما صاحق خاتاً یہ مستحق نہیں ہے اس گھر پر شفے کا من الو جلد بھی کرا اس وجہ سے جو اس نے ذکر کی و تجوز المنازہ تو فی شفا بھائی دیکھو شفے کا مالک آپ نے پڑھا تھا شفیع اس جس, جس زمین پر اس نے شفا کیا ہے اس کا مالک کب بنے گا شفیع کب مالک بنے گا جب اس سے اس کی رضامندی سے مشتری سے اس کی رضامندی سے کیا کر لے زمین لے لے یا قاضی کیا کر دے تو قاضی کے فیصلہ کرتے ہی یہ شفیع زمین کا کیا بن جائے گا مالک اور جب مالک بنا تو اس پر کو یہ جو زبردستی والی بہت ہی یہ ثابت ہو گئی مولانا اب کیا کرنا پڑے گی اس پر سمن آئیں گے یا نہیں بھائی اس کو سمن دینا پڑیں گے تو جب یہ طلب اخذ کرنے گیا تو کیا اس پر ضروری تھا کہ سمن بھی لے کر آئے وہاں کیونکہ اگر قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا تو فوراً اس پر کیا لا ضروری ہو جائیں گے سمن ادا کرنا تو کیا اب قاضی کے پاس اب مقدمہ لڑنے گیا تو سمن کا لانا ضروری ہے حاضر کرنا ضروری ہے کہتے ہیں نہیں بھائی سمن کا حاضر کرنا ضروری کیونکہ قبرض قاضی کے فیصلے سے پہلے ابھی اس پر سمن ضروری نہیں ہے تو لہذا لانا بھی ضروری سمن اس پر ضروری کب ہو جائیں گے جب قاضی فیصلہ کر دے گا تو لہذا جب قاضی فیصلہ کرے گا تب پھر اس پر سمن کا لانا ضروری ہوں گے اس سے پہلے نہیں تو لہذا پہلے سے ہی لانا ضروری نہیں اس کے بغیر بھی مقدمہ چل سکتا ہے یہ بات کر رہے ہیں وہ تجز المنازعاتی شفاتی اور جائز ہے منازع کرنا منازع ہے مراد ہے جھگڑا یعنی یہ مقدمہ چھو مقدمہ مراد ہے یہ والا جھگڑا جو مقدمے کا چل رہا ہے اور مقدمہ جائز ہے مولانا فی شفاتی شفا کے اندر و علم یو حضیر اگر اگرچہ حاضر نہ کرے شفیع سمن کو الى مجلس القاضی کہاں پر قاضی کی مجلس میں ہاں وہ اضا غزل قادی لہو بشو جب فیصلہ کر دے قاضی اس کے لیے شفے کا لذمہ سمنی تو لازم ہو گیا اس پر سمن کو حاضر کرنا سمجھ میں آیا کیونکہ اب تو یہ مالک بن گیا بھائی وہ زبردستی والی بیس ثابت ہو گئی بھائی اور اب اس پر کیا واجب ہے زمین کے روز میں سمن دے سمجھ میں آیا اب سمن واجب ہے اور اگر پھر اس میں گھر لے لیا آپ نے شفا کیا اور گھر قاضی نے نے طلب, بھی کی، طلب تقریر بھی کی اور طلب اخذ بھی کی اور قاضی نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا آپ وہ گھر ساتھ والا, ساتھ والی کوٹھی تھی مسلن وہ کوٹھی اب آپ اس کے مالک بن گئے. آپ, گئے آپ نے پہلے اندر سے دیکھی نہیں ہوئی تھی آپ اندر گئے دیکھا اس کو اچھی طرح تو آپ کو پسند نہیں آئی تو بیڑ کے اندر تو آپ نے پڑھا ہے خریدنے والے کو خیال رویت حاصل ہوتا ہے دیکھنے سے اگر پہلے نہ دیکھی ہو چیز تو بے کے بعد جب دیکھے اور پسند نہ آئے تو وہ کیا کر سکتا ہے چیز واپس کر سکتا ہے تو کیا یہاں یہاں شفیع کو بھی خیارے رویت ہوگا یعنی کہتے ہیں ہاں بھائی اس کو بھی کیا حاصل ہوگا خیارے رویت ہے وہ اب واپس کر سکتا ہے اسی طرح اگر خیار عیب بھی تھا بھائی بے کے اندر وہ بھی اس کے لیے ہے اس نے گھر دیکھا بھائی اس گھر کے اندر کوئی عیب نکلتا ہے مثلا اس کی تو چھتیں ٹپکتی ہیں تو اب اس ایپ کی وجہ سے یہ کیا کر سکتا ہے اس گھر کو واپس کب جیسے بیع کے اندر ہوتا تھا وہی وہ یہاں پر بھی ہوگا بھائی کیونکہ یہ بھی دراصل بیع ہی ہوئی ہے البتہ ہوئی جبرن ہے ولی شفیع دار بخار لائبی اور رویتی اور شفیع کے لیے جائز ہے کہ لوٹا دے وہ گھر کو خیار آئب اور خیار رویت کی وجہ سے لیکن بیع کے بعد میں ایک بات آپ نے پڑھی تھی کہ بیع میں اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدنے لگے اور اس نے کہا بھائی میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں گا چیز آپ کے سامنے یہی اچھی طرح دیکھ لیں بعد میں میں کسی عیب کا ذمہ دار تو اب خیار ایپ آپ نے پڑھا تھا اس شخص کو نہیں رہتا بھائی بعد میں وہ کسی عیب کی وجہ سے واپس تو کیا شفا میں اگر مشتری نے یوں کہا کہ بھائی یہ گھر تو آپ لے رہے ہو لیکن میں کسی عیب کا ذمہ دار <تصفح> نہیں <تصفح> <تصفح> تو بیع میں تو وہ خیار عیب ختم ہو جاتا تھا کیا یہاں شفے میں بھی ختم ہوگا <تصفح> کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں پر وہ خیار عیب ختم کیونکہ وہ عیب بیع الگ قسم کی تھی یہ الگ قسم کی ہے وہ اس میں دونوں کی رضامندی تھی اور یہاں تو کیا کیا جا رہا ہے <تصفح> مشترک غصو پر جبرن یہ بیع کی جا رہی ہے بھائی شفیع البا اب بھائی وہ صورت آ گئی زمین کس کے پاس تھی ابھی بائے, بائے کے پاس بھائی بائے کے پاس بھائی مشتری کے پاس تو زمین ہو یا زمین نہ ہو آپ اس کو عدالت میں لا سکتے ہیں اس لیے کہ چاہے قبضہ نہ بھی ہو پھر بھی بیک کرتے وہ مشتری کیا بن جاتا ہے میں کا ہے مالک تو مالک, مالک, مالک, مالک, مالک تو زمین کا وہی وہ تھا اس کو آپ لا سکتے ہیں ہر صورت میں البتہ بائے کو صرف اس صورت میں لا سکتے ہیں جب وہ کیا ہو جب قبضہ ہو اس کا بھی تو جب قبضہ ہو تو کہتے ہیں وہ انحضرہ شفیہ البائے اوفی یدی ہی اور اگر حاضر کیا شفیع نے بائے کو بھائی قاضی کے پاس ول مبی او ہی اس حال میں کہ ابھی وہ مبی آ یعنی وہ زمین جو ہے اسی بائیں کے قبضے میں ہے فل ہوں انوخا سما ہو تو اس شفیع کے لیے جائز ہے کہ وہ خصومت کرے اس کے ساتھ شفا میں یعنی شفا کا مقدمہ اسی کے ساتھ بھی چلا سکتا ہے اسی کے ساتھ خصومت کر سکتا ہے بھائی جھگڑا اچھا اب بھائی شفیع کس کو لایا ہے بائیں کو لے کر آیا ہے اب آپ نے پڑھا بھائی کہ بیا کے ثبوت ضروری تھا اور بیا کے ثبوت کے لیے کیا چیز ضروری تھی بھائی بائیں اقرار کرے گا یا پھر کیا کرے گا اقرار کرتا ہے میں نے واقعی زمین بیچ باقی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں مثلا اقرار کر رہا ہے تو اقرار کر لیتا ہے ہاں میں نے زمین بیچی ہے تو قاضی ابھی فیصلہ نہیں کر سکتا بلکہ مشتری کو بھی لایا جائے گا کیوں کیونکہ بائے کا صرف قبضہ ہے بائیں کا صرف اصل مالک تو اب کون ہے مشتری ہے اور یاد رکھنا ضابطہ اب یہاں قاضی نے فیصلہ کرنا ہے کس کے حق میں شفیق کے حق میں فیصلہ کرنا ہے اور غائب کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اگر مشتری تو یہ جو فیصلہ کرے گا قاضی تو یہ فیصلہ بائی کے بھی خلاف ہوا کیونکہ بائی کے ساتھ تو مقدمہ چل رہا ہے اور مشتری کے بھی خلاف ہوا کیونکہ مشتری کیا ہے اس زمین کا مالک مال تو جس کے خلاف بھی قاضی فیصلہ کرتا ہے اس کی موجودگی ضروری ہے اس کی غیر موجودگی میں قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کیا کرے مالی مالی بھی بھی بھی وہ خود موجود ہونا چاہیے یا اس کا کوئی وکیل وغیرہ موجود ہونا چاہیے صورت سمجھ میں آ تو یہ ضابطہ ہمیشہ یاد رکھنا بائی کے خلاف قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا بھائی اس کی موجودگی ضروری اب بھائی یہ کس کو لے کر آیا خصومت کس کے ساتھ کر رہا ہے بائے کے ساتھ اب معلوم ہوا اس نے زمین کس سے لینی ہے فیصلہ کس کے خلاف ہوگا دراصل بائے اور مشتری دونوں کے خلاف تو ہے لیکن یہ خود جھگڑا کس سے کر رہا ہے اس وقت اس وقت جو مدعا آل اس نے بنایا ہے بائے کو ہے اس کو کھینچ کر عدالت میں لے کر آیا ہے تو اب ہم نے زمین بائے سے دلانی ہے کس سے دلانی ہے بائے اور بائے سے تو ہم دلا بھی نہیں سکتے کیونکہ مالک کون ہے دراصل تو اس کا ہونا بھی ضروری اس کو بھی لے کر آئے پھر قاضی بائی سے پوچھے ہاں بھائی کیا یہ زمین آپ نے بیچی بائے کہتا ہے جی ہاں میں نے بیچی اب قاضی بائی اور مشتری کے درمیان بے کو توڑ دے گا فصف کر دے گا بھائی بائے سے زمین دلانی ہے یعنی مشتری شفیہ کو اور ویسے براہ راست بائے سے لے کر دے سکتے ہیں کیونکہ مالک کون ہے اس وقت مشتری ہے تو اب بے, بے کو پہلے توڑ دے قاضی فسخ کر دے جب بے فسخ ہو گئی تو زمین کس کے پاس واپس آ گئی بائیں اس کا مالک ہو گیا اب بائے سے لے کر کس کے حوالے کر دی جائے اس ابھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے یار مشتری کے موجود کی ضروری ہے اسی طرح اگر بائے نے اقرار نہیں کیا میں زمین نہیں میں نے نہیں بیچی زمین تو قاضی مشتری شفیق کو کیا کہے گا بھائی لے کر آؤ یہ انکار کر رہا ہے منکر ہے اور تم مدعی ہو تو بھائی لے کر آؤ بھائی تو اس صورت میں بھی مشتری کی موجودگی ضروری ہے کیونکہ بالاخر ہم نے کیا کرنا ہے بیک کو فص کرنا ہے تو یہ کس کے خلاف فیصلہ ہے مشتری اور بھائی دونوں کے خلاف ہے بھائی تو دونوں کی موجودگی ضروری ہے کیونکہ غائب کے خلاف قاضی فیصلہ اور نہ اس کے خلاف بینا سن سکتا ہے بھائی اس کے خلاف بینا بھی نہیں سن سکتا تو بینا کے ہوتے ہوئے بھی اور فیصلہ کرتے ہوئے بھی لہذا ضروری ہے ان کی موجودگی تو یہی ضابطہ بیان کر لیں ضابطہ بیان کر رہے ہیں ولاسما قاض بئی نہ اور قاضی سن نہیں نہیں سن سکتا بہینہ کو حت زور المشتری یہاں تک کہ کون حاضر ہو جائے مشتری حاضر ہو جائے تو قاضی بہینہ نہیں سنے گا یہاں تک کہ مشتری حاضر ہو جائے فیق سف البیا بھی مشہد من ہو کا معنی موجودگی فیق سف تو قاضی بے کو فصق کر دے گا بمش حدم من ہو اس مشتری کی موجودگی میں وَيَقْضِي شف عَلَى الْبَائِعِ اور فیصلہ کر دے گا شفے کس کے خلاف بائے کے خلاف بھائی یعنی بائے پر فیصلہ کر دیا شفیع کے لیے وَيَجْعَلُ الْعُهْدَةَ عَلَيْهِ اور عہدہ اس پر ڈال دے گا عہدہ کہتے ہیں سمن کا زمان بھائی تاوان سمن کا زمان یا تاوان کہہ لیں بھائی سمن کا تاوان بے سو کا زمین کس سے لی گئی ہے لی گئی نہیں شفیہ نے زمین بائی کس سے ملی شفیع کو کس سے ملی زمین بائے سے جب بائے سے ملی ہے تو سمن کا زمان بھی اس پر آئے گا یعنی فرض کرو مستقبل میں یہ زمین کسی اور کی نکلی پتا لگا یہ تو بائے تو اس کی تو مالک ہی نہیں تھا یہ زمین تو کس کی تھی زید کی تھی تو وہ لے جائے گا یعنی اپنی زمین لے جائے گا اور یہ شفیہ کے پیسے ڈوبے یعنی ڈوبے بھائی ڈوب گئے پیسے کس کے پا... یہ کس کو دیے تھے اس نے بائے کو دیے تھے لہذا اب سمن کا زمان بھی کس پر آئے گا بائ پر تو اب اگر کوئی مستحق خاضی کہہ دے گا بھائی اس زمین سمن کا زمان تمہارے اوپر آئے گا یعنی اگر کہیں مستقبل میں کوئی زمین کا کوئی اور مالک نکل آیا تو یہ سمن کس سے وصول کیے جائیں گے ہاں یہ شفیے کے جو پیسے ہیں ان کا زمان تمہیں دینا پڑے گا صورت سمجھ میں آ یہ وہ صورت ہے جب زمین کس سے لے کر دی جا رہی ہے بائی لیکن اگر زمین مشتری سے لے کر دی گئی تو پھر یہ عہدہ بھی کس پر آئے گا کا زمان بھی کس پر آئے گا مشتری پر آئے گا میں آیا؟ مثلاً بھائی بھائی زمین بھی دے چکا تھا بیچ بھی چکا تھا اور مشتری کے حوالے بھی کر دی زمین اب پورا مقدمہ چلا مشتری کے ساتھ بائیں نہیں ہے بھائی بائے اجنبی بن چکا ہے پورا مقدمہ چلا اور قاضی نے کس کے حق میں فیصلہ کر دیا شفیع کے حق میں فیصلہ کر دیا تو مشتری سے زمین لے لی جائے گی اور کس کو دے دی جائے گی شفے کو دے دی جائے گی اور مشتری کیا ادا کرے گا مش... آ... شفیع شفی کیا ادا کرے گا مشتری کو ادا کرے گا تو یہ سمن اس نے مشتری کو دیے لہذا اگر زمین کسی اور کی بعد میں نکلی تو اب سمن کا زمان کس سے وصول کریں گے مشتری سے آپ کہیں گے مشتری نے تو باہر سے خریدی تھی اس کے بھی تو پیسے گئے تھے کہتے ہیں بھائی اب مشتری کیا کر لے بائے پر رجوع کرے گا جا کر بائے سے کہے گا بھائی تم نے وہ زمین مجھے بیچی تھی وہ تو کسی اور کی نکلی لاؤ میرے پیسے دے دو چنانچہ بائے سے وہ پیسے اس کو دلوا دیے جائیں گے سورج سمجھ میں آ گئے بھائی کا بطلت <شفعته> آپ کی کتابوں میں کیا ہے ہونا چاہیے بھائی یہی آپ کی کتابوں میں جی جی میری کتاب میں شفا ہے ضمیر بھی ساتھ ہونی چاہیے شفا تو ہو وہ تارہ کا اور جب چھوڑ دیا شفیع نے اشحاد گواہ بنانے کو یاد رکھیے اشحاد سے مراد طلب معاسبت ہے بہن سسور لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا جی بھائی سے پہلے کون سی طلب ضروری ہے طلب محسبت کس وقت ضروری ہے جیسے بے کا جس مجلس میں بے کا پتہ چلتا ہے اسی مجلس میں کیا ضروری ہے اسے پتا جیسے ہی پتا لگے فوراً کیا کہے میں اس زمین کا شفا طلب کرتا ہوں یہ کہنا ضروری لہذا اگر شفیع نے اس اشہاد کو یعنی اس طلب محاسبت کو ترک کر دیا جب اس کو بیع کا علم ہوا تھا جس وقت وہ ہوا یقبر اس حال میں کہ وہ اس طلب معاسبت پر قادر بھی تھا پھر بھی اس نے ترک کر دیا فاتو تو اس کا شفا کیا ہو جائے گا تو اشہاد سے کیا مراد ہوا طلب معاسبت کیا مراد ہے اور سمجھ میں آئے تو جیسے اس کو پتہ چلے اس کو علم ہو گئے کا اسی وقت طلب معاسبت ضروری ہے اور اگر وہ ترک کر دیتا ہے تو پھر اس کا شفا کیا ہو جائے گا لیکن صاحب قدوری نے قید لگا دی کہ وہ قادر بھی ہو گئی طلب معاسبت پر کیا ہونا چاہیے قادر, قادر بھی ہونا چاہیے اگر قادر ہی نہیں ہے مثلا بائے اور مشتری نے قاضی کو کہا قاضی صاحب اس نے تو طلب محاسبت کیا ہی نہیں ہے جس مجلس میں اس کو علم ہوا بے کا اس نے کیا کیا فوراً فوراً طلب محاسبت نہیں کی میں نے وہ کیسے بھائی آپ کو کیسے پتا ہے وہ کہتے ہیں قاضی صاحب ہم نے جب بے کر لی میں نے اور مشتری نے بے کی ہم دونوں اس کے پاس گئے ہمیں تھا کہ شاید کہیں شفا نہ کر دے ہم دونوں اس کے پاس گئے اور ہم نے اس کو یہ جس مجلس میں تھا ہم نے اس کے سامنے کہا کہ بھائی ہم دونوں نے آپس میں بی کی ہے یہ ساتھ والی زمین میں نے بیچی ہے اس آدمی کے ہاتھ تو شفا کرنا چاہتے ہو تو بتلا دو یہ خاموش رہا اس نے جواب ہی نہیں دیا قاضی صاحب وہ جواب میں کہتا ہے شفیق قاضی صاحب میں قادر ہی نہیں تھا جواب دینے پر میں تو اس نماز میں مشغول تھا تو اب قادر ہے نہیں. نہیں. میں قادر ہی نہیں تھا ہاں نماز یہ میں نماز بھی تھا انہوں نے مجھے اطلاع بھی دی اور نکل گئے میں نماز کے بعد تو میں نے فور طالب معاسبت کی تھی بھائی تو یہ قادر ہی نہیں تھا یا کہتا قاضی صاحب میں کیسے جواب دیتا میرے جواب دینے سے پہلے ہی زید اور بکر اٹھے اور انہوں نے میرا منہ پکڑ لیا بھائی مجھے بولنے نہیں دیا تو دیکھو آدم قدرت آ اس لیے صاحب قدوری نے کیا شرط لگا دی قادر بھی ہو بھائی اور اشحاد کہا طلب معاسبت کو کیا کہا صاحب قدوری نے حالانکہ میں نے بتلایا تھا طلب معاسبت کے اندر گواہ بنانا ضروری <تصفح> نہیں ہے لیکن پھر اس کو اشحاد کیوں کہا بھئی اس لیے کہ اگر قاضی کے پاس اس کو ثابت کرے گا تو اس کے لیے کیا قاضی کو اس کا علم کس کے ذریعے ہو سکتا ہے گواہ بنانے کے ذریعے ہو سکتا ہے ویسے الا نہیں ہو سکتا اس لیے طلب محاسبت کو صاحب خزوری نے کیا کہہ دیا اشحاد کہہ دیا تو کہتے ہیں وہ کا شفیع جب چھوڑ دیا شفیع نے طلب معاسبت کو اشحاد سے مراد طلب معاسبت بھائی جب چھوڑ دیا شفیع نے گواہ بنانے کو یعنی اشحاد کو ہین علم بل جس وقت اسے بے کا علم ہوا وہ دیر ولی کا اس حال میں کہ وہ اس پر قادر بھی تھا بطالد شفا تو, ہو تو اس کا شفا کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا مجلسی اور اسی طرح ہے یعنی شفا باطل ہو جائے گا اگر اس نے گواہ تو بنا دیے مجلس کے گواہ نہیں بنایا مجل... اه... کسی ایک آقت کرنے والے پر بھی گواہ نہیں بنایا ولا عندار اور آقار کے پاس بھی گواہ یعنی طلبے تقریر اس نے نہیں کی تو پھر اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا اس کا شفا امیم. باطل ہو جائے گا چلیے بس مولانا حد المرہ اللہ علم حقیقت الکلام